أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إذ قالت مريم إمرانا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت مريم إمران جب عمران کی بیوی نے کہا ربی بھی اے میرے رب اندر تو لاکہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے معافی بطنی اس کی جو میرے پیٹ میں ہے محررہ کے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا فتقبل منی سو مجھ سے تو قبول کر لے ان کا انتمی العظیم یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے عمران کی بیوی عمران مریم علیہ السلاطلام کے والد کا نام تھا اور مریم کی والدہ سمران کی بیوی ان کا نام کیا تھا اس کے بارے میں کوئی پکا ٹھوس ثبوت موجود نہیں مختلف تفاثیل میں مختلف باتیں آتی ہیں اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی کا نام ٹھنہ تھا اور مشق کے بیرونی حصے میں ان کی خبر ہے لیکن یہ بے سرو پاپ آتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر دیتے ہیں کہ ان لڑکوں پر ہمارا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے یہ مکمل طور پر آزاد ہے اور آزاد کس لیے ہیں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 اور کہا کہ قبل منی اے اللہ میں نے یہ نظر مانی ہے تو قبول کر لے انتا انتا العلیم یقینا تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پلندہ وضعتها قالت لبی اینی وضاحا چوہا انسا تو جب اس نے اسے جنا تو کہتی ہے ربی انی وضع چوہا انسا اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے واللہ اعلم بما ولاہ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو اس زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنا و لئی سجا کل انسا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں وہ انمی سنمئی سوہا مریماں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ انمی او ری اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں يتاها اور تیری اس کی اولاد کو بھی من شیطان رجیم شیطان مردود سے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری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 یعنی جو کام اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس لڑکی سے لینا ہے وہ لڑکے سے نہیں ہو سکتا وہ لہی سجا یعنی وہ لڑکا جو عمران کی بیوی بی کے ذہن میں تھا کہ لڑکا ہوگا وہ اس طرح کرے گا وہ لڑکا یہ جو لڑکی پیدا ہوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا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 ساتویں دن اس کا نام رکھا جائے یہ مقرر شدہ وقت ہے اس سے پہلے پہلے نام رکھ لیا جائے پیدائش کے دن ہی نام رکھ لیا جائے حتہ کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی برا اور خرچ نہیں آگے اس کی بات بھی آ رہی ہے تو یہ پیدا ہوتے ہی اس نے کہا امنی وجہ انسا اور کہا انی سنئی تو مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے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 باپ ابراہیم علیہ سلاۃسلام کے نام پر اس کا نام بھی میں نے ابراہیم رکھا تو یہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھارہ ماہ کی عمر میں فوج ہوئے ڈیڑھ سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ نہیں پڑھایا سنن نبی دابود میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا ویسے وہ سکھتو یو سلح آلے ہی یہ ڈیڑھ سال کی عمر میں فوٹ ہوئے بچہ جنین اگر خاص ہو جائے حمل گر جائے بچہ پورا نہیں بنا یو سلح اس کا جنازہ پڑھا جائے یعنی جواب ہے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 نواطن حسن اچھی نشوونما کے سہا ذکر اور اس کا کفیل بنایا زکریہ علما دقل علیہ جب کبھی زکریہ سے واجدہ ایندہ رزقا تو ان کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں پاتے بالا تو زکریہ نے کہا یا مریم اننا لکی حالا اے مریم یہ دین یہ کہاں سے ہے قالت تو انہوں نے کہا ہوا منٹن اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ من انوق میں حساب <تصفيق> یقیناً اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے پتہ قبلا ہا ابو ہا بے قبور حسن بتا نہ باسن انہوں نے نظرمانی اور دعا کی تھی کہ اللہ قبول کر لے تو اللہ حقبال العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو خوب اچھی طرح قبول کیا اچھی قبولیت سے اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور پھر اس کی نشو و نما کا بھی اچھا اہتمام اور انتظام فرمایا اور اچھے طریقے سے ان کو پروان چڑھایا وقف والا کیری اور اللہ رب العالمین نے زکریہ علیہ السلام السلام کو ان کا وقیر بنا دیا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے آلو تھے لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی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 اب یحییٰ اور عیسیٰ علیہ میں سلاق اگر خالہ زاد بھائی ہوں تو یحییٰ کے والد ذکری علیہ سلاط و سلام تو یحییٰ کی والدہ مریم کی بہن ہوئی کبھی تو مریم کے بیٹے عیسیٰ اور زکریہ علیہ سلاط والسلام کے بیٹے یحییٰ آپس میں خالہ لاد بھائی لگے تو مریم علیہ سلاطلام کے بہنوئی تھے زکریہ علیہ سلاط تو بہنوئی کو اللہ رب العالمین نے مریم کا کفیل بنا دیا کلیہ الفرا وجہ تھا آج کل ہمارے ہاں تو یہ سب سے الگ ہٹ کر بناتے ہیں معروف محراب یہ ہے لیکن پہلے محراب اس کو نہیں کہا جاتا تھا بلکہ عبادت خانے میں ہی یہودوں نے سارا عبادت کرنے کے لیے الگ سے کچھ تھوڑی سی اونچی جگہ بنا لیتے تھے الگ کمرہ پائے اور وہ مسجد میں جو عبادت گزار ہوتے وہ اس محراب میں رہتے ہیں سے وہ محرات مراد ہے جب بھی ان کے پاس محرات میں جاتے واجد آئندہ رزقا تو ان کے پاس رزق پاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مری مر سلات و سلام کے پاس جو رزق آتا تھا یہ بطور کرامت کو رہا تھا خر عادت کا خر عادت عام طور پہ جو کام نہیں ہوتا اگر کسی کے ہاتھوں ظاہر ہو اگر تو جس کے ہاتھوں وہ خر عادت کام ظاہر ہوا ہے وہ نبی ہے تو نبی کا موجزہ ہوتا ہے اس کو وجزہ کہا جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات ہی رات میں بیت المحبت پہنچ جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی خیر کرنا اور واپس آنا یہ بہت جگہ ہے نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھوں کوئی خر کے عادت کام ہو تو اس کو کہتے ہیں ارحاق ارحاق الفا ہا علی, علی فاد ارحاف نبوت سے پہلے ہو تو ارحاق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 اسی طرح کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کسی نیک آدمی کے ہاتھوں پر عادت کام ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں کرامت کہ اللہ اب العالمین نے اس کام کے ذریعے اس کو عزت بخشی ہے اچھا ارحاس ہو مرجزا ہو یا کرامت ہو جس کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے اس کے اپنے وقت اور اختیار میں نہیں ہوتی کوئی اپنی مرضی سے کرامت ظاہر نہیں کر سکتا نبی اپنی مرضی سے موجودہ نہیں دکھا سکتا ہے <تصفح> وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کوئی نشانی کوئی موجودہ کوئی نشانی کوئی موجودہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چین ہوتے کہ کوئی موجودہ ہو دکھایا جائے نہیں یہ تو اللہ رب العالمین نے انکار کر کہ آپ کے ویس علاقہ من نظر انگریز صحیح آپ کے پیار میں کچھ نہیں اسی طرح شبریل امین کو کہا کہ آپ جلدی آ جایا کریں کافی وفا بدل جاتا ہے اللہ نے قرآن آز رکھتی ہے اور مانا کرد ہم تیرے رس کے حکم کے بغیر نہیں کرتے قرآن بھی کھوجتا ہے یہ بھی نبی کی مرضی سے نہیں اترتا اللہ کی مرضی بوجھ ہو ارحاس ہو کرامت اپنی مرضی سے اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا کدو کھندا کے موقع پر بھوکے تھے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے کھند کے کھود رہے تھے جابر نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا بیوی نے کہا پر چپ چپ کے چپ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا تو وہ اور تو چند ایک اپنے ساتھیوں کو قریبی قلم نے اعلان کروا دیا اینا جابر الاسو جابر نے تم سب کے لیے دعوت تیار کی پھر کیا تھا وہی تھوڑا سا کھانا سب کو پورا آ گیا مجیدار ہے اپنا اختیار ہوتا تو پہلے پیٹ کے پتھر تو نہ باندھتے کہ تھوڑا سا کھانا پہلے ہی سب کے لیے کہ کر جاتا ہے. تو بہرحال اپنا اختیار اور بات نہیں ہوتا تو یہ بات پلے باندھنے لیں کہ جو گرام لوگوں کو کر کر کے دکھاتے ہیں وہ کرامتے نہیں ہوتی وہ شبداوادی ہوتی یہ اگر گزرا والے کا بھی واقعہ ہے کچھ عرصہ پہلے کا چند سال قبل کی بات ایک پیر صاحب تھے ان کی قرامت کیا جی جس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں پانی میٹھا ہو جاتا ہے وہ ہمارا ایک دوست تھا شرارتی وہ پیر صاحب کے مقابلے میں جا کے بیٹھ گیا ان سے بھی زیادہ پہنچا ہوا کیوں جی میں پانی کا تب لے کے آؤ میں اس میں اپنا رومال پھروں کا سارا تب میٹھا ہو گیا پیر صاحب کے تو ہاتھ سے صرف چھوٹا سا پانی کا پیالہ میٹھا ہوتا ہے میرے رومال سے پانی کا پورا تب میٹھا ہو گیا مسئلہ کیا ہے اس نے ہاتھ کو اسکرین لگائی ہوئی ہے میرے رومال پر لگائی ہوئی ہے یہ شوق دانی ہوتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور لوگ اش اش ہیں ابن تہمیہ رحمہ اللہ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ایسے دلائے سے بات نہیں چلے گی اللہ کے سفر بات کرتے ہیں ابن تہمیہ کو کہو آگ میں پوجے ہم بھی آگ میں پوجتے ہیں جو سچا ہوگا بچ جائے گا ایمان میں نے رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط شرطیں میری انہیں کہو پہلے گرم پانی سے نہائیں پھر آگ میں پوچھ جاتے ہیں. وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوتے اس سے آ نے کہا یہ کیا مان ہے اس تیمیہ نے کہا ہم کی چربی اور ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے اس کا محدود تیار کر کے انہوں نے پڑھے جس کو بھی بلا ہوا ہے اس کو آگ نہیں چھوٹی آگ جلاتی نہیں اور یہ بڑے بلی یہ بات راوس بنے کے امام بین تیمیہ الحمد اللہ نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی ہے قربان بین اولیا رحمان بہلیائی شیطان اردو سرجماس کا ہوا ہے مقبہ سربیہ لاہور والوں نے شائع کیا ہے کہ شیطان کے ولی اور رحمان کے ولی ان کے درمیان فرق کیا ہے اس میں ایک بڑا اچھا جبلا لکھا انہوں نے فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی پانی پر مسلح بٹھا کے نماز پڑ رہا ہے میں اڑتا جا رہا ہے اگر اس کا ایک عمل بھی شریعت کے خلاف ہے تو وہ شیطان کا وری ہے رحمان کا غری نہیں ہو سکتا. تو بہرحال شوکتا یہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے بندہ جب جی چاہے دکھا جی لے لیکن وہ جگہ کرامت ارحاس اس میں بندے کا واپور اختیار نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے احانت احانت اللہ تعالی کا بازی اور نافرمان آدمی اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک جو عام طور پہ نہیں کیا جاتا ہے وشرن زمین میں دفنایا قبر میں اٹھا کے باہر پھینک دیے یہ ہے احانت کئی ایک اس طرح کے واقعات ملتے مثال کے طور پر وہ نصرت فتح علی خان مران تھا اس کو قبر میں زخم کیا امانت ان غالبن پھر اس کو کھولا تھا اور کا کھولا گا تو دیکھا اس کی زبان سارے جسم پر لکھتی ہوئی اخبارات نے یہ چیزیں چھاپی اس کے پھر وہ برا خانے کا اس کو بند کرو اور ختم کرو سارا کچھ بار بار یہ چیز ہوتی ہے ذہانت دنیا میں ہی اس کو جلیل کر دینا اس کی جدت دکھا دو وہ کہتا تھا تو ایک گھورت دندہ ہے اللہ کو بھی گھورت دندہ رہتا تھا تو آپ اس طرح کی کئی چیزیں یعنی انتہائی ذنت کی موت اب مرزا خادی کا دیکھ لیں اس کی موت کا واقعہ کیا ہے وہ بیت الخلاء میں اس کی موت آتی ہے اور اس کے منہ سے پکانا نکلتا ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں احانت اچھا اللہ تعالی کے بازی اور نافرمان کو اللہ رب العالمین کچھ خر عادت کام ان کے ہاتھوں سے کرواتے ہیں